قرآن مختار موردین کو حضرت اللہ تو مختلف موضوع پارا زمنگ دکان پت یا توحید سنت 63 اینڈ سی ڈیز مارک دکان نمبر تیئیس عبدالرحمت مین چوک جہانگیرا روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین دس ایک سو چوبیس میں نے سب کو تھام رکھا ہے ولا یود ہفظ ہوما ولا یود ہفز ہوما ولا یود ہوں دنیا کے ڈی سی اور گورنر فائلے دیکھ کے تھک جاتے ہیں میں زمین و آسمان کے نظام کو شروع دن سے چلا رہا ہوں آج تک کبھی تھکا بھی نہیں ولا یود ہف اس کو ڈی سی کے ساتھ مثال دیتا ہے کلرا غلطی کرے چپاسی غلطی کرے ڈی سی ناراض ہو جائے چپڑاسی میلہ لے کے آتا ہے منتیں کرتا ہے سماجتیں کرتا ہے ڈی سی نہیں مانتا وہ قرآن کا میلہ لے کے آتا قرآن کا میلہ معاف کر دے پاٹ چھوتا ہے منتیں کرتا ہے بہ جاؤ کوئی رکا نہ جا میں کسی پرچی کا جواب نہیں دوں گا آج آج صرف یہی سنو کوئی پرچی نہ بھیجے کیا کہہ رہا تھا پہ جاتا ہے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے منتیں کرتا ہے سماجتیں کرتا ہے وہ دھکے مارتا ہے نکل جاتا جاؤ دفتر میرے سے میری نظروں سے اور جلو جاؤ میرے سامنے مت آ تم نے یہ غلطی کی یہ غلطی کی یہ غلطی یہ ڈی سی کا دستور ہے یہ دنیا کے افیسروں کا دستور ہے اور جس رب کو نے ڈی سی کے ساتھ مثال دی وہ ہر روز آدھی رات کے بعد اپنی رحمت پہلی آسمان پہ اتار کے صبح تک آواز لگاتا ہے ہر مستحف فاٹس لو ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا میں خود منانے آ گیا سبحان اللہ تمہیں رب کو ڈی سی کے ساتھ مثال دیتے ہوئے حیا نہیں ہوتی جبکہ قرآن کہتا ہے فلاد تزربول اللہ علم سال اللہ کے ساتھ لوگوں کی مثالیں نہ دیا کرو خالق مخلوق کا کیا مثال دے سکتے ہو وہ خالق یہ مخلوق وہ راضد یہ مزدوق یہ عابد وہ معبود یہ نوکر لوا تھا مثال کا ایک مشرقی مکہ کا شیر یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہاؤ لائے شفا یہ اللہ کے ہاں ہمارے کیا ہیں سفارشی ہیں اور ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں ہمیں اللہ کے نزدیک کرتے ہیں ہماری بات سن کے اللہ تک ہماری سن کے اللہ تک پہنچاتے ہیں دیکھیے ایک بات کی وضاحت کرتا چلا جاؤں لوگ کہتے ہیں وہ بتوں کے پجاری تھے لوگ کہتے ہیں وہ بتوں کے پجاری تھے اس لیے مشرق تھے میں آج کہنے لگا ہوں نہ کوئی بت کا پجاری ہوتا ہے نہ کوئی قبر کا پجاری ہوتا ہے نہ کوئی بت کا کبھی پجاری رہا ہے نہ کوئی قبر کا پجاری ہوتا ہے اگر نری قبر پوجنی ہوتی تو کوٹ شریف کا قبرستان پوجتا یہ قبریں کیوں نہیں پوچھتی معلوم ہوتا ہے نری قبر کی پوجا نہیں نری بت کی پوجا نہیں پوجا ہوتی ہے شخصیت کی جس کے نام کا کیا بنایا بت بنایا اور جس کی کیا بنائی گئی قبر بنائی گئی نہ قبر ہے نہ پوجا قبر کی نہ پوجا بدھ کی پوجا ہے اصل شخصیت کی حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل کی لاٹ مناف کی عفزا مناف کی حبل کی شیخ عبد القادر جیلانی کی حضرت علی کی حسنین کریمین کی مین الدین چشتی کی شاہ رکن عالم کی علی حجبیری کی سلطان بہو کی شخصیت کی پوجا ہوتی ہے شخصیت کی پوجا ہوتی ہے ڈھیری کی پوجا شخصیت پوجی جاتی انہوں نے بھی شخصیتیں پوجی انہوں نے بھی شخصیتیں پوجی, شخصیت پوجی انہوں نے کہا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں ہماری نہیں سنتا ان کی نہیں موڑتا یہ انہوں نے کہا اور اللہ نے اس عقیدے کی بنیاد پر ہاتھ رکھا قرآن پاک میں کئی جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہوئے پاگل تو کہتا ہے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ میری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں میری تیرے اگے تیری اللہ کے آگے تو میری بات اللہ سے کر میرے دعا کر بابا بابا بابا بابا میرے لیے زندہ کہہ رہا ہے کس کو آیا نا مزہ زندہ اوپر کھڑا ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے وہ کہتا ہے بابا میری نہیں سنتا میں زندہ تیری نہیں موڑتا اس لیے کیا ہم نے تجھے دفن کیا ہے زندہ بندہ مردے کو کہہ رہا ہے میری نہیں سنتا میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے اللہ علی یاد پہ ہاتھ رکھ دیا اللہ نے فرمایا بابے کی قبر پہ جا کے یہ کہنے والے کہ بابا میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے بابا میرے لیے دعا کر دے اللہ نے فرمایا بابا تیری بات مجھ تک تب پہنچائے جب تیری سنے پہلے بابا تیری سنے تیری سن کر مجھ تک پہنچائے پہلے تیری سنے پھر تیرے لیے دعا کرو اللہ تعالی نے فرمایا اگر میں تیری زندگی قیامت تک لمبی کر دوں اور ان کی قبروں پر دھرنا مار کے بیٹھ جائیں چھبیسواں پارا چھبیسویں پارے کا پہلا سفا جائیے ترجمہ دیکھیے گھروں میں جا کے وہ من اور دلو مئی یج ہوم دو نل ہے ملا یس تجیب لو علا اگر میں تیری زندگی قیامت تک لمبی کر دوں جن کو تو پکار رہا ہے وہ تیری پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے مولا کیوں نہیں دیتے جواب اللہ نے ساتھ فرمایا وہ ہم ان ہم اور وہ بزرگ ان کی پکاروں سے غافلون پتہ ہی کوئی نہیں ہماری قبر پہ کون آیا کون نہیں آیا کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا کس نے چڑھاوا چڑھایا کس نے چڑھاوا نہیں, نہیں چڑھایا کس نے ہماری قبر پہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے سورت یونس میں گیارہویں پارہ میں سورت یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا رہے ہوں گے بزرگ بھی پیچھے پیچھے ان کے مرید بھی وہ دنیا میں سن رکھا تھا نا بھائی لا پڑا گے تھے کچھ بچت ہوئے گی جا رہے ہوں گے اللہ پیچھے سے کہیں گے مکانکم حکم یہ مکانکم کا انداز عربی میں مکانکم رک جاؤ انتم و شرکا تم بھی رکو اور تمہارے شریک بھی رکے رک جاؤ پھر کس کی مجال کے آگے کوئی قدم اٹھائے ٹھڑ جاؤ فضل نا بین اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں پھر دو کتاریں بنا دوں گا پوجنے والوں کی الگ جن کو پوجا گیا ان کی دو کتاریں فضیل نا بین پارہ پارا سورت یونس دو کتاریں بزرگ سمجھ جائیں گے بھئی دال کچھ کالا کالا اے جہی ساڑی پیشی ہو گئی ہے نا اور پھر اللہ نے دو کتاریں بنا دی ہیں تو بزرگ کہیں گے فورن بزرگ بولیں گے ماں تم تم یا نا تابدول تم نے ہماری پوجا پاٹ کوئی نہیں کی مریدوں کو کہیں گے جو کتار میں کھڑے ماں تم تم نا تابد تم نے ہماری پوجا پاٹ کوئی نہیں کی پوجنے والوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی ہم نے تمہاری پوجا پاٹ نہیں کی اسی باویں زکوت کدی دیتی نہیں دیتی گارہویں داغ اسی کیتا کدھی نہیں تھی کہ پوجا پاٹ نہیں کی ہم تمہاری قبروں سے مٹی چاٹ چاٹ کے تھک گئے ہر ارس پہ ہم آئے دے دیں ہم نے پکائیں چارے ہم نے چڑھائی غسل ہم دیتے رہے سونے کے دروازے لگاتے رہے فانوس سجاتے رہے منتیں مانتے رہے ارس کرتے رہے قوالیاں ہوتی رہی چکر چلتے رہے تباخ ہوتے رہے مدد کے لیے ہم نے تمہیں پکارا بری بری امام بری ساری کھوٹی قسمت اسی بہت بوگ کے مر گئے آج تم کہتے ہو کہ ہم نے تمہاری پوجا ہی کو نہیں کی ماں تم تم نہیں جانا ہم نے تمہیں پکارا مدد کے لیے بلایا قبروں پہ چکر لگائے تم کہتے ہو ہم نے تمہاری پوجا بات کم کی یہ جی تو یقین نہیں آتا تو بھابیوں کو پوچھ لو ایس دیو بندیاں سارے کو پوچھ لیں بھی گواہی دے سن بھائی اصل آئے سام تاری کبر جب بزرگوں نے یہ دیکھا کہ یہ ارگ ہیں اور ہماری بات مشرق ہوتا ہی وہ ہے جو بزرگوں کی بات نبنی. نہ مانتے بزرگوں کا تو یہ دشمن ہوتا ہے نا نہیں مانتا تو اب بزرگ کیا کہتے ہیں فکسا شَهِيدًا امبئیوں کو اے ظالموں تم کتنے بڑے ظالم ہو اللہ, اللہ کیوں بھائی باپ ہو نیک نمازی حاجی باشرا محلے میں بڑی اچھی بات ہو اس کی بیٹا ہو حیران فروش کرتوت کر کے بیٹا بھاگ جائے اور باپ کو تھانے میں پیش ہونا پڑے اس حاجی باپ کو نمازی باپ کو نیک باپ کو, نیک باپ کو اس بیٹے سے زیادہ بے گھر اور بدتمیز کوئی شخص ہو سکتا ہے کرتوت وہ کرے پیشی شریف آپ کی اور پشرے تم سے بڑا اور اللہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے کرتوت ان کی قبروں کے ساتھ تم نے کیے پیشی قیامت کے دن ان کی سامنے کھڑے ہیں اور وہ تمہیں کہہ رہے ہیں تمہیں جھٹلا رہے ہیں تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی قرآن آپ پڑھیں قرآن بڑی تفصیل بیان کرتا ہے قیامت کے دن کی اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق توفیقت آپ وہاں بڑے بڑے مناظرے ہونے ہیں قیامت کے دن ان پیروں مریدوں کے بڑے بڑے مناظرے ہونے ہیں جھوٹے پیروں اور جھوٹے مریدوں کے بڑے بڑے مناظرے ہونے ہیں پیر مرید کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا یار اللہ انہوں نے دگنا داد کی یہ قرآن کہتا ہے لیکن کوئی اس لیے عذاب دے کہ یہ خود مش ریکتے اس لیے عذاب دے سن بھی گبرا کیتا آگے سے پیر کہیں گے آج دو مانو دو ہی لبنا جائے گا تصویر بھی بھگت ہوتے اے بھی بھگتی ہے سادہ کوئی زور چلدہ سی تو توتے تھے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر ایک جماعت کو ہم داخل کریں گے جب جہنم میں اس سے پہلے ایک جماعت آ رہی ہوگی وہ جہنم میں جا چکی ہوگی دوسری اوپر سے ڈالیں گے تو جو پہلے کھڑی ہوگی ہو کہ تھی بھی آ گئے لاؤ لو کوئی برابر نہیں تم بھی یہاں پہنچ گئے پھر جب یہ سورے جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے پھر ان کا شیطان سے مناظرہ ہو پھر یہ شیطان کو کہیں گے بے اولو دے پٹیا ساری تیرے کرپوت سن سارے تو ہی سب کچھ کیتا سی تو سن برباد کر کے پھر سٹ چھٹ گئی شیطان کہے گا میرا کیا قصور ہے میرا کوئی تم پر زور چلتا تھا میں کوئی ڈنڈا لا کے کھلوتا تھا تے میں نے تو تمہیں اتنا میں نے کیا تم میرے پیچھے آ گئے میرا تو صرف اتنا قصور ہے میں نے بلایا تم میرے پیچھے آ گئے یہ قرآن سورت ناحل آپ پڑے بڑے مناظر قرآن پیش کرتا ہے جو ہی اللہ تعالیٰ ان مریدوں کو پکڑے کھڑے ہیں سامنے سے بزرگ گزرے ہیں مرید کہتے ہیں مولا مولاؤ پہ جان نہیں قرآن بیان کرتا ہے سورت ناہل میں قرآن اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ وہ مرید کہیں گے یار لب وہ جا رہے ہیں جس نے ہمیں گمراہ کیا تھا یہ جا رہے ہیں صورت نہر میں اس کو بیان کیا اور صورتوں میں اس کو بیان کیا جب مریدوں نے انکار کر دیا ہم نے تمہاری پوجا پاٹ کی تھی تم کیسے کہتے ہو کہ ہم نے تمہاری پوجا پاٹ نہیں کی تو بزرگ آگے سے کہتے ہیں فقفا اللہ سن اللہ دی سوے اللہ گواہ کر رہی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں ان کنہ یقینا ہم تھے باتے کم تمہاری پوجا پاٹھ سے لگا فلین کون تھے کیا تھے پوجا پاٹ سے کیا تھے یہ کون بول رہا نہیں بت بول دیتے ہیں شرم پھر نہیں آتی جواب میں کہہ دیتے ہو یہ رہتا بتوں کے بارے میں یہ بت تکری کر رہے ہیں یہ بت جا رہے تھے جن کو پیچھے سے اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ بتو بت جا رہے تھے جن کو اللہ کہتا ہے ٹھہر جائے پھر اللہ دو قطاریں لگا دیتا ہے معلوم ہوتا ہے یہ نیک بندوں کی بات ہے جن کو پکارا گیا اور جن کی عبادت کی گئی تھی بات چوکے بہت طویل ہو گئی ہے تھک تو نہیں گیا شرک مشرقی نے مکہ کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا شرک کی اقسام میں سب سے بڑی قسم ہے شرک ذات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا, شریک بنانا. عیسائیوں نے کہا عیسا اللہ کا بیٹا ہے یہودیوں نے کہا حزیر اللہ کا بیٹا ہے مشرقین نے کہا ابراہیم اللہ میں سے نکلا اللہ میں سے نکلا کسی نے کہا ہمارے نبی نور -um من نور اللہ ہے اللہ کی جز اللہ کا حصہ اللہ میں سے یہ شرط ذات ہے عیسائیوں نے کہا عیسا اللہ میں سے نکلا یہودیوں نے کہا ازیر اللہ میں سے نکلا مشرقین مکہ نے کہا ابراہیم اور اسماعیل اللہ میں سے نکلے اہل تشید نے کہا ہمارے بارہ امام اللہ میں سے نکلے ہمارے بھائیوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائیں ہمارے پیارے پیغمبر اللہ میں سے نکلے اور اللہ نے فرمایا لو جلد اللہ نے فرمایا یہودی بھی غلط عیسائی بھی غلط مشرقی نے مکہ غلط جزے بنانے والے غلط جنہوں نے میری جزے بنائی لم جلد بلم یول نہ وہ کسی سے نکلا نہ اس میں سے کوئی نکلا نہ اس کا کنبا نہ اس کا قبیلہ نہ اس کا حسب نہ اس کا نصب یہ ہے شرط حضاد اللہ تعالی جس عبادت کو قرآن پاک میں سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں وہ ہے عبادت پکار ادا اداؤ ہول عبادت اداؤ مخ البادہ ادعاؤ اد افضل العبادت پکار ہی عبادت ہے پکار عبادت کا مغض ہے پکار عبادت میں سے افضل عبادت ہے اداؤ ہوول عبادت پکارواں مصیبتوں میں دکھوں میں تکلیفوں میں جنگوں میں پکارنا یہ پکار کیا ہے بولو زور سے بولو پکار کیا بلد ہے عبادت ہے پکار یہ جو میں نے سورج زمرہ آپ کے سامنے رکھی یہاں اللہ نے فرمایا بس عبادت کر کس کی اللہ, اللہ کی. کی اس سے جو اگلی سورت ہے سورج حامی مومن وہاں اللہ نے جا کے اس سورج زمر کے دعوے کو واقع کر دیا محلہ عبادت کیا ہوتی ہے تو نے سورج زمر میں کہا عبادت کر اللہ کی عبادت کیا ہے میرے اللہ ہارمی مومن میں جا کے اللہ نے فرمایا فط اللہ فد اللہ, فد اللہ بس پکارو کس کو مصیبتوں میں پکارو کس کو آیتوں میں پکارو کس کو دکھوں میں پکارو کس کو جنگوں میں پکارو کس کو خطو شکست میں پکارو کس کو تنگیوں میں پکارو کس کو فد اللہ حا. بس پکارو کس کو لیکن مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے یہاں یا مدد سڑک پہ یہ مدد یہاں یار مدد وہاں یا پیر مدد یہاں یار مدد وہاں یا رسول اللہ مدد میری بھی پکار روں کی بھی پکار میں بھی مشکل خوش ہاں کوئی اور بھی مشکل خوش میں بھی حاجت روا کوئی اور بھی حاجت روا میں بھی نافی ازار کوئی اور بھی نافی ازار میں بھی موتی اور مانے کوئی اور بھی موتیوں مانے مجھے ایسی ملاوٹ والی پکار نہیں چاہیے مالا کیسی پکار چاہتا ہے فرمایا مفل سینا سد مخلص. اللہ بس پکارو کس کو مفل خالص مولا کس طرح کی خالص مولا کس طرح کی خالص مولا کیسی خالص پکار چاہتا ہے اللہ نے فرمایا ان لکم فلح ملا برف نسخی کم ممنافی بتنی ہی ممبئی نے فرسم ودم میری توحید کی سمجھ اگر اپنی پیدائش کو دیکھ کے نہیں آئی اگر میری وحدانیت کی سمجھ بچھی ہوئی زمین کو دیکھ کے نہیں آئی اگر میری توحید کی سمجھ چلتے ہوئے دریا سمندر نہرے ندیاں نالے چشمے دیکھ کے نہیں آئی میری وحدانیت کی سمجھ سورج کی آپسی کرنے دیکھ کے نہیں آئی چاند کی ضیا دیکھ کے نہیں آئی ستاروں کا جگمگانا دیکھ کے نہیں آئی رات اور دن کا بدلنا دیکھ کے نہیں آئی میری توحید کی سمجھ ہاؤں کے چلنے سے موسموں کے بدلنے سے زمینوں آسمان سے اور پہاڑوں سے اور ندیوں نالوں سے اور حشرات الارض سے اور یہ روزی کے اسباب سے اور یہ بادلوں سے اور برسنے والی بارش سے اور بجلی چمکنے والی سے اگر میری توحید کی سمجھ نہیں آئی اپنے دروازے پہ بندی ہوئی بھینس دیکھ سبحان <سلام> اللہ سے لنحاؤ میں لائے برا ان لکم فلن آئی برا سورت ناہل ہے چودواں پورا ہے ان لکم فلن آئی برا گائے دیکھ بکری دیکھ بھینس دیکھ تو نے جو چارہ کاٹا اس کے آگے رکھا چارہ اس کے پیٹ میں گیا میدے میں پہنچا ہم نے ایک مشینری لگائی اس نے چارے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کچھ کا اس نے اصل غذا بنا دی اور کچھ کو فضلا گوبر بنا دیا گوبر نیچے بیٹھ گیا اصل غذا اصل غذا اوپر آ گئی گوبر نیچے بیٹھ گیا اصل غذا کو ہم نے دھکا مارا جگر کی طرف ہم نے جگر میں ایک دوسری مشینری فٹ کر دی اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا کچھ کا خون بنایا وہ دل کو سپلائی کر دیا کچھ کا دودھ بنایا وہ تھنوں کو سپلائی کر دیا ممبئی نے فرسل میدے کے اندر ہم نے غذا کو گوبر سے الگ کر لیا اور جگر کے اندر ہم نے دودھ کو خون سے الگ کر لیا ممبئی نے فرسل ودامل ایک طرف گوبر وہ بھی پلیت ایک طرف خون وہ بھی پلیت دو پلیتوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبا لال لبا لال صاحب جس طرح ہم نے تجھے دودھ خالص دیا تو بھی میری پکار خالص دیا. اللہ ہے فد اللہ ہے مخلصین الدین سب سے زیادہ اس عبادت کی اس قسم پہ زور دیا کہ غائبانہ مدد کے لیے پکارنا ہے تو کس کو پکارے سننے والا ہے تو کا نابو دو نابو دو بیا کنستین نصر من اللہ ہے بفت قریب بلاکد نسر کو ملاح ہو <بَدْرِن> کرنے والا کون مدد کے لیے پکارنا کس کو چاہیے اس قسم پر سب سے زیادہ زور دیا اللہ نے فرمایا لہ دعوت الحق لہو دعوت الحق کسی کی پکار ہے سچی اس کے سوا ساری پکارے ہیں جھوٹی بما دعاؤں کا کری ن اللہ فی زلام لہ دعوت الحق سورت رات کے اندر اللہ نے فرمایا اسی کے لیے پکار ہے سچی اور وہی ہے پکاروں کا سننے والا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو اس بندے کی مثال اس پیاسے آدمی کی طرح ہے جس کو پیاس نے پاگل بنا کے رکھ دیا تھا اور وہ ایک کنویں کی منڈیر پہ آیا پیاس کی شدت سے پاگل ہو گیا تھا اس نے دیکھا کہ وہاں رسی بھی نہیں ہے وہاں ڈور بھی نہیں ہے اور کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے آبانی سورت راک تیرہ پارہ قرآن کہتا ہے لہو دعوت الحق بلزین یدنا مندون ہی من لا بونا لہوم بے شعین اللہ کباستے کفی لہ کباس کفی لل ما اس بندے کی طرح مثال ہے غیر اللہ کے پکارنے والے کی جس نے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا کہتا ہے آ پانی آ پانی آ پانی, پانی یہ قیامت تک پکارتا رہے پانی اس کی آواز کو نہیں سن سکتا پانی اس کے منہ تک نہیں آ اللہ نے فرمایا اور ایک قبر پہ جا کے بزرگوں کو پکارنے والے تو نے اتنا نہیں دیکھا وہاں رو والی رسی تو ہے کوئی نہیں وہاں رو والا دو تو ہے کوئی نہیں جس طرح پانی تیری آواز کو نہیں سن سکتا قبر والا بھی نہیں سن سکتا بما دعل کا الا فی زلال سب سے اعلی قسم عبادت کی پکار ہے اور جو اللہ کے سوا ہے کو پکارتا ہے مسائل میں دکھوں میں تکلیفوں میں اس نظریے سے کہ وہ میری پکار کو گائے بانہ ہیں اس کو کہتے ہیں شرک فی دعا شرک پکار میں اس بندے نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ کہ مصیبتوں اور دکھوں میں پکارنا تھا تو کس کو پکارنا تھا اللہ کو پکارنا اور جس دوسری عبادت پر اللہ نے سب سے زیادہ زور دیا وہ یہ ہے کہ مال تمہیں میں نے دیا کمانے کے لیے ہاتھ میں نے دیے دیکھنے کے لیے آنکھیں میں نے دی زمین میں نے بلائی فصلیں میں نے اگائی بادلوں کو میں ہاتھ کے لایا پانی میں نے برسایا فصلیں میں نے پیدا کی اللہ نے اللہ فرمانا چاہتے ہیں جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے حصہ بھی نکالنا ہے تو نظر دینی ہے تو کس کی نیاز دینی ہے تو کس کی منت ماننی ہے تو کس کی چڑھاوا چڑھانا ہے تو کس کے لیے نظر دینی ہے تو کس کے لیے خرچ کرنا ہے تو کس کے نام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نام کی نظر دے میرے نام کی نیاز چڑھا میرے علاوہ جس کے نام کی نظر تو چڑھائے گا انما ہر رمائی کمل مئی تو بدم بلا مل شنزیر بما اللہ بما لے غیر اللہ ہر وہ چیز حرام ہے ہر وہ چیز خمزیر کی طرح حرام ہے جس کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے اس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا اس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا اس چیز کو شریعت نے کیا قرار دیا غیر اللہ کی نظر کیا ہے حرام ہے اللہ کے سوا کسی کی نظر ماننا نیاز دینا منت ماننا چڑھاوا چڑھانا اس کو کہتے ہیں شرک فل مال شرک فل مال مال میں حصہ کس کا نکالنا تھا اور یار یہ تو انسانی عقل بھی کہتی ہے ذرا ایک جگہ دیکھیے سفر تین سو بہتر پہ ذرا جائیے سفر تین سو بہتر نکل چھوڑ دیجئے شریعت کیا کہتی ہے یہ چھوڑ دیجئے قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں فقہ ہنفی کیا کہتی ہے کہ نظر معیار منت منوتی چڑھاوا کس کے نام کا اسے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے انسانی عقل سے سوال ہے اکلے سلیم کیا کہتی ہے مال میں سے حصہ اسی کا نکالنا چاہیے جس نے مال جس کا کھائیے سفر نمبر تین سو بہتر سورت کا نام ہے سورت لکمان اکیسواں پارا اکیسواں پارہ سورت کا نام سورت لکمان آیت نمبر ہے دس لیکن ذرا پہلے سفے پہ آ جائیے پہلی سطر پہ آ جائیے تین سو بہتر کی پہلی سطر پہ آ جائیے آیت نمبر 9 ختم ہوئی اور دس شروع ہو گئی جی لیکن آٹھ نویں آیت کے آخری الفاظ پہ ذرا غور کیجیے وہاں سے بات شروع ہو گئی واہو العزیز ہو واہو العزیز اور وہی ہے زبردست وہی وہ ہے زبردست باقی سارے زیر دست وہ ہے زبردست باقی سارے زیردست زیر بچے جب پہلا نورانی قیدا پڑھتے ہیں تو پھر کاری صاحبان پڑھاتے ہیں زبر وہ ہوتی ہے جو اوپر ہو زیر وہ ہوتی ہے جو واہ اللہ عزیز او اللہ ہے زبردست دست, دست میں نہات ہاتھ زبر میں نہ اوپر اوپر والا ہے اللہ ہے زبردست ساری دنیا زبردست وہ دینے والا یہ لینے والے وہ دینے والا یہ لینے والے وہ غالب ہے الحکیم اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا خلق سماوات پیدا کیا آسمانوں کو بغیر گیر احمدل بغیر ستونوں کے تم دیکھتے ہو کہ ستون کوئی نہیں پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے تم ان کو دیکھ رہے ہو کہ ستون واقعی کوئی نہیں بغیر ستونوں کے قائم کر دیا بلکہ فلرزے رواسیاں ہم نے چلتے ہوئے پانی پر جب زمین کو بچھایا زمین ڈولنے لگی ہم نے تھرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں کھوں کی کا فلرز فل رواسیہ اور ہم نے ڈال دیے زمین پہ بوج ان تمیدم کہ وہ تمہیں لے کر ایک طرف جھکنا پڑے وہ ڈولتی تھی جھکنا پڑے ہم نے پہاڑوں کی میخیتوں کی تاکہ وہ جم جائے اپنی جگہ پہ بابا صفیہ منکلے دار بتن اور ہم نے پھیلا دیے اس زمین میں ہر قسم کے جاندار انسان بھی جنات بھی پرندے بھی درندے بھی چرندے بھی حشراتل ارض بھی اس میں مچھلیاں بھی اس میں درندے بھی اس میں جانور بھی ان کے رنگ بھی مختلف ان کی شکلیں مختلف ان کی خصلتیں مختلف ہم نے دعوا جاندار زمین میں پھیلا دیے وانزلنا من سمائے مال اور پھر ہم من کلے زو جن پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے اگا دیے طرح طرح کے امدا پھلوں کے جوڑے فارم بتنا فیاں مین کلے زو جن کریم کتنے عمدہ پھلوں کے جوڑے جوڑے کیا کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی کھٹا کوئی میٹھا من زو جن کریم ہم نے جوڑے بنا دیے کسی کا وجود چھوٹا کسی کا بڑا کسی کی رنگت کچھ کسی کی کچھ کوئی میٹھا کوئی ترش ہم نے جوڑے بنائے ہم نے فصلیں اگائی ہم نے نباتات پیدا کیے ہم بادلوں کو ہانک کے لائے ہم نے پانی کو برسایا ہم نے زمین کو ٹکایا ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہم نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا اور ہم نے ساری کائنات کو بنایا ہم زبردست ہیں اللہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ہاضا خلک اللہ تو ہو گئی میری پیدائش ہاضا خلک اللہ ہاضا خلک اللہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہو گئی میری کاریگری یہ تو ہو گئی میری صنعت یہ تو ہو گئی میری پیدائش فارونی فارونی ماضا خلق الزین مندونی ہی ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا واہ میرے اللہ واہ میرے اللہ کوئی نہ سمجھے تو اس کی مرضی اور جن کے متعلق تم کہتے ہو وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتے ہیں ذرا مینوی دکھاؤ اس بڑی امام نے کی بنایا جن کو تم کہتے ہو وہ لجپال ہے ذرا ہمیں بھی دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا جن کو تم کہتے ہو وہ داتا ہے ذرا ہمیں بھی دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا جن کو تم کہتے ہو وہ گنج بخش ہے ذرا ہمیں بھی دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا جن کو تم کہتے ہو یہ دستگیر ہے بتاؤ انہوں نے کیا بنایا فارونی مجھے دکھاؤ تو صحیح ماضا خلک الزین میندونی ہی میرے سیوا جن کو پکارتے ہو انہوں نے زمین میں آسمان میں سمندروں میں پہاڑوں میں کون سی چیز کو بنایا پھر تمہیں دھوکھا لگ گیا پھر تمہیں دھوکھا لگ گیا کہ وہ بھی مدد کرنے والا یہ بھی مدد کرنے والا اس نے آسمان بنایا اس زمین بنائی پھر تو بات سجتی بھی ہے کہ تمہیں دھوکہ لگ گیا کہ انہوں نے بھی چیزیں بنائی اس نے بھی بنائی وہ بھی مددگار یہ بھی مددگار اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے پیغمبر ان کو کوئی دھوکہ نہیں لگا بل ظالمہ نہیں میرے پیغمبر بات ایسی نہیں بل ظالمہ بلکہ یہ مشرق ظالم جو ہیں فی زلالم میرے پیغمبر یہ کھلی گمراہی میں ہیں ان کو دھوکھا نہیں لگا تو شرک فل مال کیا ہوتا ہے اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے غیر اللہ کے نام کی نظر نکالنا منت ماننا نیاز دینا چڑھاوہ چڑھانا میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں مسجد میں ایک ہزار روپیہ دوں گا اس کو کیا کہتے ہیں منت کس کے نام کی اس کو کیا کہیں گے عبادت منت ماننا کیا ہے میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں اللہ کے رستے میں ایک ہزار روپیہ دوں گا اس کو منت کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کار آدمی تھا اس نے کہا میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ بیگ اتاروں گا تو یہ داتا صاحب کی کیا ہو گئی منت, منت منت منت منت اور منت ہوتی ہے عبادت اور عبادت کس کی تو جب ان کے نام کی منت مانی تو اس کو کہتے ہیں شیرک سل مال شرک سیل دعا اور شیرک سل مال پکار کے لائق بھی کون اور نظر و نیات کے لائق بھی کون اب سنیے اگلے اقسام جو شرک کے ہیں جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے آواز لگاتے ہیں صدا لگاتے ہیں پکارتے ہیں ان کے ذہن میں پہلا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میرے حالات سے <تصفح> وہ میرے حالات کو جانتا ہے اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پکارے کیوں کیوں جی اگر یہ عقیدہ ہو کہ جس کو میں پکار رہا ہوں یا جس کے نام کی میں نظر و نیاز دے رہا ہوں میں گیارہویں دے رہا ہوں یا کوڈے میں پکارا ہوں یا سبھیل حضرت حسین کے نام کی لگا رہا ہوں اگر عقیدہ یہ ہو کہ پیرانے پیر کو اور امام جعفر صادق کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عن کو میرے حالات کا کوئی پتہ نہیں تو نظر نیاد دے کیوں پکارے کیوں پہلا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں وہ میری پکار کو سنتے ہیں میری پکار کو سنتے ہیں میرے حالات سے واقف ہیں یہ پہلا عقیدہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا کہ وہ کائنات کے لوگوں ہر ہر مخفی چیز کو جاننے والا صرف ہے انحو علی ممبزات صدور وہ اب کل شعین علیم عالم الغبے و شہادہ ان کا انتا اللہ ان اللہ یقف لفظے والا کس سوا زمین و آسمان کا کوئی ذرہ مجھ سے پوشیدہ نہیں بہن تج ہر بل قولے فائن نہ میں تیرے بھی جانتا ہوں تیرے رات جانتا ہوں اللہ مائب نے کہ لکھا کالی رات ہو کالی رات ہو کالا بادل ہو کالی رات ہو کالا بادل ہو کالے رنگ کا پتھر ہو وہ ایک جنگل میں ہو اس پر کالے رنگ کی چیمٹی ہو وہ چیمٹی جب اس پتھر پہ چلتی ہے اس کی آہت کو فی النحالم سر اقفا دلوں کے راز جانتا ہے اس سے کوئی چیز مخصی نہیں وہی ہے عالم و غیب و شہادت للہ غریب سماوات وب ایک ایک ذرے کو جاننے والا ماتا تو سرا سے لے کر سریا تک اور ذرے سے لے کر آفتاب تک اور کطرے سے لے کر سمندر تک اور کطرے سے لے کر آفتاب تک اور زمین سے لے کر آسمان تک اور فرش سے لے کر عرش تک ایک ایک درخت کے پتے کو ایک ایک تنکے کو ایک ایک ذرے کو ایک ایک مکھی کو ایک ایک مچھر کو ایک ایک جانور کو جاننے والا اس کے حالات کا کلّی مکمل محیط علم رکھنے والا کون ہے یعلم ما بین دیم اللہ نے فرمایا ہمارے ملک میں ہوں لہذا پکارو مجھے ہمارے ملک میں ہوں لہذا نظر و نیاز میرے نام کی دو جہاں اللہ نے یہ بیان کیا کہ ہمارے ملک میں ہوں وہاں اللہ نے ساتھ ہی فرمایا جن جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو اور جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو اور تیرے حالات سے واقف ہونا تو بڑی دور کی بات ہے ولاج نہ بے بلا یو ہی بے شیل کسی ایک چیز ذرہ اور مقدار سارے درخت نہیں ایک درخت سارے درختوں کے پتے نہیں ایک پتہ سارے گھاس کے تنکے نہیں ایک تنکا سارے ستارے نہیں ایک ستارہ سارا سمندر نہیں سمندر کا ایک کترا سارا ریگستان نہیں ریگستان کا ایک ذرہ، سارے انسان نہیں انسانوں میں سے ایک انسان ساری مکھیاں نہیں مکھھیوں میں سے ایک مکھی سارے مچھر نہیں مچھروں میں سے ایک مچھر اس ایک مچھر ایک کترا ایک, ایک ذرہ، ایک پتہ، ایک تنکا اس کا مکمل محیط مکمل اور کابل اللہ, اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہر ہر چیز کو جاننا تو بڑی دور کی بات ہے کوئی نہیں جانتا علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے لوگ کہتے ہیں فلانی شہ دیکھ لئی فلانی شہ دیکھ فلانی شہ دیکھ اور ایک چیز کو دیکھنے کو علم غیب نہیں کہتے دو چیزوں کے پتہ لگنے کو علم غیب نہیں کہتے سو چیزوں کے پتہ لگنے کو علم غیب نہیں کہتے, غیب نہیں کہتے. ہزار چیزوں کے پتہ لگنے کو علم غیب نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں اطلاع اللہ اپنے نیک بندوں کو کیا دیتا ہے اطلاع دیتا ہے اس کو علم غیب نہیں کہتے علم غیب اس کو کہتے ہیں علم غیب اس کو کہتے ہیں اس دنیا میں درخت کتنے درختوں پہ لگنے والے پتے کتنے اس دنیا میں پہاڑ کتنے اس پر کنچر کتنے اس دنیا میں دریا کتنے اس کے اندر پانی کتنا اس دنیا میں تالاب کتنے ان کی گہرائی کتنی اس دنیا میں سپارے کتنے ان کی روشنی کتنی اس دنیا میں صحرا کتنے ان کے ذرے کتنے اس دنیا کے مچھر کتنے مکھیاں کتنی خنزیر کتنے کتے کتنے جنگل کتنے انسان کتنے انسانوں کے جسم پہ اگنے والے بال کتنے اس کو ان میں غیر کہتے ہیں یہ نبی کی, نبی کی صفت نہیں ہے نبی کی صفت نہیں ہے نبی کی صفت نہیں ہے نبی پاک کے لیے ضروری نہیں کہ ان کو پتہ ہو مچھر کتنے ان کو پتہ ہو مکھیاں کتنی ان کو پتہ ہو خنجیر کتنے ان کو پتہ ہو دندے کتنے ان کو پتہ ہو دوست کتنے ان کو پتہ ہو پنکے کتنے ان کو پتہ ہو, ہو میرے جسم پر بال کتنے ان کی یہ صفت نہیں یہ صرف تو سلح کی ہے جس میں مخلوق کو روزی دینی جو روزی رسا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے اس دنیا میں مچھر کتنے ہیں نبی پاک کے لیے ضروری ہے میں نبی پاک کو پتا ہو کہ اس دنیا میں مچھر کتنی ہیں شرم نہیں آتی تمہیں جب تم کہتے ہو نبی پاک عالم غائب ہے نبی پاک کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو میرے جسم پر بال کتنی ہے اس دنیا میں مچھر کتنے درخت کتنے اور اس کے پتے کتنے ہیں یہ صفت نبوت کی نہیں یہ صفت کس کی ہے Allah. میرے پاس چونکہ وقت نہیں میں اشارے کرتا چلا جاؤں گا اور آپ کا امتحان ہے آپ میرے اشاروں کو سمجھتے چلے جائیں اگر اللہ کے سوا کوئی آج ایب ہوتا آدم شیطان کے چکر میں نہ آتے اگر اللہ کے سوا کوئی عالم و غیب ہوتا حضرت نیٹے کی سفارش نہ کرتے, نہ کرتے اگر اللہ کے سوا کوئی عالمہ غیب ہوتا ابراہیم مہمانوں کے لیے بچڑا تلکے کے نہ, نہ لاتے اگر اللہ کے سوا کوئی عالمہ غیب ہوتا تو یاقوب کو یوسف کی جدائی میں چالیس سال رونا نہ پڑتا اگر اللہ کے سوا کوئی عالم غیب ہوتا تو حضرت کریا کو بیٹے ملنے کی علامتیں پوچھنی نہ پڑتی اگر اللہ کے سوا کوئی عالم و غیب ہوتا تو حضرت عیسا کو میدان معاشر میں کم تہان تر علیہم والے کم تہان علیہم رکی والے کل شیئن شہید کہنا بولو بولو نہ پڑتا اگر حضرت موسا آلم و غائب ہوتے تو لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی دوڑتے نہ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم و غائب ہوتا تو حضرت یونس کو مچھلی کا لکما نہ بننا پڑتا اگر اللہ کے سوا کوئی عالم و غائب ہوتا تو ایک سال سال موت کے بعد غیر تو یومن نہ کہتے تو یومن بولو بولو لبست تو یومن نہ کہتے اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو فرشتوں کو لا علم ملانا لا علم ملانا نہ کہنا پڑتا اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو تین سو نو سال سونے کے بعد اصہار کام کو لبس نہ یوما لبس نہ یوما نہ کہنا پڑتا اگر اللہ کے سوا کوئی آلے وہ ہوتا تو مائی مریم کو جبریل سامنے دیکھ کر انی عمک <سؤال> نہ کہنا پڑتا اگر اللہ کے سوا کوئی عالب الغائب ہوتا تو جنات کے متعلق اللہ یہ نہ کہتا اللہؤ قابو یاد ام الغریبہ اللہؤ قانون اللہ کو نہ کہنا پڑتا اگر اللہ کے سوال کوئی آگے غیب ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر کو سان میں زہر نہ دیا جاتا سالن میں زہر نہ دیا جاتا اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو نبی پاک شہد کو اپنے اوپر حرام ہو نہ کرتے اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر مسجد زرار میں دو رکت پڑھانے کا وعدہ نہ کرتے, کرتے. کرتے اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو حضرت آشا کے معاملے میں محمد عربی پریشان نہ ہوتا آشا کے معاملے میں محمد عربی پریشان نہ ہوتے اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب غائب ہوتا تو بدر کے قیدیوں کو فدیہ دے کے چھوڑ کر تمبیے نہ سننی پڑتی اور اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب غائب ہوتا تو تمو کی لڑائی میں منافقین کو چھٹی دے کر اف اللہ ون کالماظن تل لہم اف اللہ کا لماضن اللہ کو نہ کہنا پڑتا اگر اللہ کے سوا اگر اللہ کے سوا تو سورت توبہ میں اللہ نہ کہتے وہ بھی آل نا مدینت مرادو الم نفاق وہ بھی نا مدینت مردو والم نفاق وہ بھی تے مرادو والم نفاق میرے پیغمبر مدینے کے بچ منافق نہیں مدینے کے بچ منافق نہیں مدینے دے بچ منافق نہیں لا تارا محمو میرے پیغمبر طول کو نہیں جانتا لا ہم میرے پیغمبر تو ان کو نہیں جانتا نہ ان کو جانتے ہیں تو نہیں جانتا اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا نبی پاک کے متعلق اللہ کو یہ نہ کہنا پڑتا اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر کو دھوکہ دے کے ستر صحابہ منافق لے کے کبھی نہ جاتے منافق لے کے وہ ستر صحابہ کو کبھی نہ جاتے ان کو شہادت کا دکھ نہ اٹھانا پڑتا اگر اللہ کے سوا کوئی عالم غائب ہوتا تو قرآن پکار پکار کے جنہیں کہتا بولے کم تو وکم تو عالم الغا لس تک سر تو منل خیر و ماں مسن یسو اور کا کے لوگوں اگر میں محمد حربی غیب جانتا ہوتا تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں دنیا کی فلائیاں کچھی کر لیتا قرآن نے کہا جب پیارے پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں تو ولی بھی عالم الغیب ملنی. کوئی نہیں اگر نبی عباد کو اگر نبی پاک کو سامنے بیٹھے ہوئے منافقین کا پتہ نہ چل سکا کہ یہ دھوکے بعد میں اور میرے ستر صحابہ کو لے جا کے کیا کریں گے اور نبی پاک کو سالن میں پڑا ہوا زہر ابو دارود کی روایت کئی صحابی کھا کے شہید ہو نبی پاک پر آخری وقت میں اس زہر نے اثر کیا آپ نے حضرت پاشا سے کہا آشا لگتا ہے رگے جان کٹ رہی ہے وہ جو زیر مجھے دیا گیا تھا خیبر میں آج اس کا اثر مجھ پہ آیا زیر سامنے نبی پاک کو یا کہتے ہو پتا ہے کہے کوئی آدمی کہ پتا تھا پھر جواب دے جو صحابی کھا کے شہید ہوئے اس کا ذمہ دار کا ہم تو سیدھی باتیں کرنے کے عادی ہیں بھائی لگی لپٹی رکھے بغیر بہی الفاظ میں ایک بات کہہ رہا ہوں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پلیٹ میں رکھے ہوئے سالم کے اندر زہر کا پتہ کوئی نہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے منافقین کی حقیقت کا پتہ کوئی نہیں تو پیرانے پیر کو بھی تیری یارویدہ پتا جاننے والا کون ہے عالم الغیب کون ہے تو اس کو کہتے ہیں شیرک فل علم شرک فلم کسی اور کے متعلق یہ نظریہ رکھنا کہ وہ میرے حالات کو جانتا ہے تو یہ شرک کون سا بنے گا شیرک سے علم آئیے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں دوسرا نظریہ غیر اللہ کو پکارنے والے کا یہ ہوتا ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ نفع نقصان کا تبھی تو پکارتا ہے وہ مجھے دے گا وہ نفع پہنچائے نقصان پہنچائے وہ متصرف ہے چنانچہ قرآن پاک نے سب سے زیادہ زور پھر اس بات پہ ڈالا قرآن نے کہا نہیں بہن من شنا خدائے سب چیز کے خدانے کس کے پاس ہیں بحوں آف سماوات و معافر ساری کائنات کا مالک میں ہوں کل مالک ملک توتل ملک کا منتشا ب تنزیول ملک کا من منتشا ایک جگہ پہ فرمایا یہاں بولی میاں شاہ ان ناسا ب یہاں بولی میاں شاہ ذکور بچے دینا میرے اختیار میں بچیاں دینا میرے اختیار میں جوڑے ملا ملا کے دینا میرے اختیار میں عزت کے خزانے میرے پاس ذلت کے خزانے میرے پاس بادشاہی کے خزانے میرے پاس بے وبی ٹر خریف ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں متصرف کون ہے مختار کل کون ہے نفع نقصان کا مالک کون ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا ساری کائنات کا مالک میں مختار میں ہر چیز کا اختیار میرے پاس اور جن کو میرے سوا تو پکارتا ہے ماں یم لکو نہ من کت میر میرے اللہ مشرکان دے پلے ککھ نہیں چلے میرے اللہ تو نے بھی ایسے ایسیاں ستا لائیاں نے نہ نا توپا دیاں دلالتیاں ایوٹوں دیا قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے خود قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے میرے پیغمبر گھبرا نہیں ایسا دلیل دوا گے مشرکان دا بھیجا براہ کر چکتا اللہ نے فرمایا مار من کتمیر تو کہتا ہے اولاد دیتی کھوٹی قسمتیں جور کی گتی کے اوپر جو باریک پردہ ہوتا ہے نا وہ اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں مولا ایک اور جگہ پہ تو نے کہا ما یملی من نمل ذرات وہ ایک زرے کے مالک نہیں مولا یہاں بھی کہہ دیتا ما یملی من نمل شیل ماں املے کو نمرا مولا خجور اس کی گھٹلی گٹھلی پہ پردہ گا ایڈا لمبا چکر بیان تو یہی کرنا تھا کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں لیکن کتنی پردے کی بات تو نے کی اللہ نے فرمایا تجھے سمجھانے کے لیے تاکہ سمجھ جائے کھجور کو قبر کی طرح سمجھ لے گھلی کو میب کی طرح سمجھ لے پردے کو کفن کی طرح سمجھ لے میرے پوار جن کو تکارتا ہے وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی ما یملے کو نہ اپنا کفن بھی ان کے اختیار میں کوئی نہیں ہے انتدو ہوم لا یسماؤ دعا اگر تم ان کو پکارو اگر تم ان کو پکارو لا یسماؤ دوروں نہیں سڑ دے نیڑوں سڑ دے نئی مینا ہے قرآن کا کیا فرق قرآن نے ان کا لا کس میں الماطا میں تو مولویوں نے کہہ دیا سیما کی نفی نہیں ہے اس کی نفی ہے تعویر کر دی ملہ ملا بشد کے چپ نشب کہہ دیا مولوی نے یہاں یہاں تو نفی سیما کی ہے لا رو نہیں سنتے دعا کام تمہاری اتھے نور دور تے تیڑے کا چکر دور سے پکارو نہیں سنتے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پکارو بولو بولو لا کے دعا, دعا وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے بلاؤ سم لا فردیا لا فردیا اگر سن بھی لیں اگر سن بھی لیں بل فل دے مہار جیسے کہا لو کا نفی اگر اللہ کے سوائے اللہ ہوتے تو فساد ہو جاتا لو کا نبادی نبی اللہ عمر اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اے ہوا اللہ ہو مت کوئی دلیل پکڑے پھر ڈراوے وہ لام لو فرضیا سنتے کوئی نہیں لیکن فرض کر لو اگر دل فرض بہار وہ سن بھی لے مستم جواب نہیں دے سکتے تیری دعا تم نہیں کر سکتے آخر میں سارے حضرات اس ایپ پر ذرا توجہ کیجیے بالکل خلاصہ ہو گیا سارے برس کا اتفاقی طور پہ یہ ہے سامنے آ گئی ہے اور خلاصہ رہا ہے قدرتی طور پر دیکھیے گا ذرا توجہ کیجیے گا پہلے کیا کہا جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ گتھڑی کے اوپر پردے کے مالک بولو نہیں ہے اگر تم ان کو پکارو اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں, نہیں, نہیں سنتے نہیں سنتے وہ مالک کوئی نہیں تمہاری پکاریں نہیں, نہیں سنتے آخر میں جا کے کہا بلاؤ سمے اگر سن بھی لیں مستجابو لکھوں جواب نہیں دے, دے سکتے یہ سب کچھ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یومل کے عام آتے وہ یومل اور جب قیامت کا دن ہوگا یک جن بزرگوں کو تم پکارتے ہو وہ انکار کر دیں گے بے شیر وہ انکار کر دیں گے بے شر تمہارے بولو یار بے شر تمہارے شرک کا قرآن نے کہا اللہ کے سوا اوروں کو پکارنا کیا ہے بولو بولو, بولو پکار کا ذکر کیا پھر ان کے سننے کی نفی کی معلوم ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی بزرگ کو کسی پیر کو کسی فقیر کو کسی شہید کو دور و نزدیک سے اس نظریے کے ساتھ پکارنا کہ وہ میری پکار کو سنتا ہے قرآن نے اس کو شرکڑا کا نام کیا ہے شرک ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا متصرف الامور بھی کون ہے تصرف سارا کس کے پاس ہے اختیار سارا کس کے پاس ہے شرک ہوتا ہے ایک عادت میں ہمارا روز مرہ کے کام ہوتے ہیں نا مثلا ہر کام کو شروع کرو تو کس کے نام سے ہر کام کو شروع کرو تو کس کے نام سے کس کی تعظیم دل میں رکھتے ہوئے کہ کوئی بندہ کام شروع کرے یا علی مدد دے نال وہ کیا ہو جائے گا شرک ہو جائے گا کس نام سے شروع کرنا چاہیے تھا بسم اللہ ہر کام کرتے ہوئے کہ اللہ نے چاہا تو کروں گا اللہ نے چاہا تو کروں گا اللہ کی مرضی ہوئی تو ہو جائے گا یہ کہنا چاہیے اگر کسی بندے نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول نے چاہا تو ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا شرک ہو جائے گا نام شرکیہ رکھنا میں نے پچھلے جمعے کے درس میں تفصیل سے اس پر گفتگو کر لیے اسی طرح قبر کا طباف کرنا یا کسی قبر پہ سیدا کرنا یا ملتظم کی طرح کسی قبر پہ چمکنا یا حجر اسفد کی طرح کسی قبر کو بوسہ دینا یا حج کی طرح مزاروں پہ جا کے اپنی لٹیں کٹوانا وہاں سر جا کے منڈوانا یہ سب صرف ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا کے یہ ساری تعظیمیں کس کی تھیں لیکن ہمارے دوستوں نے اللہ کی ایک ایک تعظیم قبروں پر بزرگوں پر خرچ کی ہے جس شیر پر میں نے اپنے رسالے کو ختم کیا اسی شیر پر میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں میں نے اپنے رسالے کے اخیر میں لکھا ہے اللہ کی ہر تعظیم تم نے قبروں پر اور بزرگوں پر خرچ کی ہے اس کے باوجود نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے سب کچھ تم نے کیا اس کے باوجود بھی یہ اسلام ہے اس کے باوجود بھی یہ محبت ہے تو تم جانو اور تمہارا رب جانے دیکھیے گا یہ رسالہ شرک کیا ہے اٹالیس سفے ہے اس کے اور یہ صرف آج کے لیے دس روپے میں صرف آج اس کے بعد اس کی قیمت پندرہ روپے ہوگی صرف آج کے دس میں یہ دس روپے اس کی قیمت ہے بہترین چھپائی ہے اس کی یہ سب کچھ تو میں نے بیان کیا اس میں لکھا گیا ہے مجھے ایک بات بتائیے جی کیا آپ پر یہ ذمہ داری آج نہیں ہوتی کہ یہ بات جو ہم نے سمجھی ہے یہ ہم آگے لوگوں تک ہوتی ہے ذمہ داری آج تو پھر آج کوئی بندہ دس رسالے خریدے کوئی بندہ سو رسالے خریدے کوئی بندہ پانچ رسالے خریدے سو رسالے خریدے اپنے علاقے میں مفت تقسیم کرے دس رسالے خریدے اپنے دوستوں میں بانٹے پانچ رسالے خریدے اپنے دوستوں میں بانٹے کم از کم ہر بندہ دو رسالے تو خریدے اس کے بعد انتریب ان شاء اللہ بدت کیا ہے ان قریب ہمارا رسالہ آ جائے گا بدت کیا ہے اس کے بعد ایک رسالہ ہم جاری کر رہے ہیں وسیلہ کیا ہے اس کے بعد ایک رسالہ آئے گا سمائے موتا کیا ہے یہ سارے مسائل آپ کا تعاون ہمیں چاہیے آپ ہمارے ساتھ مالی طور پر یہی آپ کا تعاون ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ خریدیں کوئی بندہ بھی آج بغیر یہ رسالہ لیے نہ جائے اس کو گھر میں رکھیے بیٹھک میں رکھ دیجیے مہمان آتے ہیں مہمان کی عادت ہوتی ہے جنی بیٹھک میں وہ فارغ ہوتا ہے کوئی چیز وہ پڑھنے کے لیے ضرور اٹھاتا ہے وہ پڑھے گا شاید اس کو سمجھ آ جائے بیٹھک میں رکھیے بچوں کو پڑھائیے بچیوں کو پڑھائیے گھر والوں کو پڑھائیے دوستوں کو تحفہ دیجیے ہر بندہ یہ رسالہ لے کر جائے گا جی کیا خیال ہے بھائی اور جو زیادہ مالدار حضرات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ رسارہ لے کر جائیں گی جی الحمد رب العالمین وسلات وسلام علیہ وسلم